الحمد الہ آباد مصطفیٰ ام آباد بات چل رہی تھی کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ آئے ہر نبی نے جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ ان ابود اللّہ و صنب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین ایک اللہ کی عبادت کرو اور تعبود سے اپنے آپ کو بچاؤ تابوت کے کا تا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ تابوت کسی مخلوق کو اس کے حد سے آگے بڑھانا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو حد مقرر کیا ہے ادب میں احترام میں محبت میں آپ اس کو حد سے زیادہ بڑھا کر کے اس کی عبادت کرنے لگیں اس کی اطاعت کرنے لگیں اللہ کو چھوڑ دیں اسی چیز کا نام کیا ہے تابوت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تواغیت بہت سارے ہیں وہ تواگیتوں کاگیت تاغت بہت قسم کے ہوتے ہیں بہت سارے تاغت ہیں لیکن مین پانچ ہیں مین تاغت پانچ ہیں انہیں کو سمجھے تاغت تو بہت ہیں لیکن مین پانچ ہیں وہ پانچوں تاغت کیا ہیں سب سے پہلا تاغوت ابلیس ہے ابلیس لانا اللہ علیہ سب سے پہلا سب سے بڑا تابوت ابلیس ہے اور قرآن پاک میں سرحتن اس کو تاغوت کا درجہ دیا گیا ہے کیوں اس نے اللہ نے اپنے نفس کی عبادت کی اللہ کا حکم ٹھہرایا انکار کیا اللہ کا حکم انکار کیا کبر اور گرور میں آ کر کے تو وہ پہلا تاغوت ہے نمبر دو ومن اوبید بہو وغیرہ دوسرا تاغوت پانچ بڑے تاغوت میں سے وہ ہے کہ لوگ جس کی عبادت کریں اور وہ بڑا خوش ہو دیکھتا ہے کہ لوگ ہمارا سجدہ کر رہے ہیں لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں لوگ عزت اور احترام کے نام پر ہم کو ہمارے حد سے بہت آگے بڑھا چکے ہیں ہر سے بھی آگے بڑھایا جیسا دنیا میں دیکھا جاتا ہے خدائی کا دعوی دے دے الفت و محبت میں تو جو انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عبادت کرتے ہیں لوگ ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتا کہ عزت کے نام پر اسے اللہ تعالی کے ہم پلّا اور اس, کو اس, کو اس کے حد سے آگے بڑھا دیا ہے. اب بشر نہیں سمجھتے اس کو کچھ اور سمجھنے نہیں لگتے ہیں جو انسان جس کی لوگ عبادت کریں پوجا پاٹ کرنے لگیں ہر ناجائز حرام کام میں اس کی بات سننے لگے اور بڑا خوش ہو اور راضی ہو کہ لوگ ہمیں بڑے ماننے والے ہیں تو ابلیس کے بعد یہ دوسرا تاغوت ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں وامن اوبیدا لوگ جس کی عبادت کرنے لیں گے پوجا پاٹ کرنے لگے اس کے اس کو اس کے حد سے آگے بڑھانے لگے اور وہ اس پر بہت خوش ہو اور اس کو پسند کرتا ہو تو یہ انسان تابوت ہے کیوں اس کا کام یہ تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے یہ مخلوق ہے اگر اللہ اگر لوگ جہالت کی بنا پر اس کی عبادت اس کو حد سے بڑھا رہے تھے جس کا کام تھا لوگوں کو منع کرنا لوگوں کو روکنا جس سے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہی بھی تھے ایک شخص نے اتنا کہا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے اور رسول چاہے اتنا ہی اس نے کہا اللہ آجا فرمایا ڈاٹا تو آج للہ تم نے ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا یہ ہے تین داروں کا نیک لوگوں کا طریقہ لیکن یہ انسان لوگ اس کو اس کے عزت احترام اس کو کتنا ہی بڑھائیں اس کے لیے رکو کریں سجدہ کریں اس کے قدم کو چومیں سب کچھ کریں اور وہ سرپ ہاتھ پھیرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے تو یہ بھی تاغت ہے کیوں یہ معبود بنتا جا رہا ہے اور غلط کام کرنے والے لوگوں کو منع نہیں کرتا یہ نمبر دو ومن دان دان نہ عبادت ایک انسان ایسا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ میری عبادت کرو بس اپنی ہی عبادت کروانے کے لیے جیسے فرون نمرود آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس, کی, اس کو اپنا معبود بنائے اس کی عزت احترام اترا بڑھائے کو معبود بن جائے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے اپنی عبادت کی طرف جو شخص بلاتا ہے یہ بھی تابوت ہے پانچ بڑے زبردست تابوت میں سے ایک تابوت یہ ہے جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے نمبر تین وہ من دا شی من علم غیب یہ بڑی خطرناک چیز ہے چوتھا پانچ بڑے توغیت میں سے چوتھا تاغوت تعبت منشین من علم مِن غیب جو لوگوں کے مجھے غیب کا علم ہے میں جانتا ہوں مجھے گیب کا علم ہے مجھے بہت ساری ہونے والی چیزیں معلوم ہیں اور آج ایسے بہت سارے لوگ آپ کے گھر میں چوری ہوئی بھی ایسے لوگ جائیں تو کہتا ہے ہاں ہم کو معلوم ہے کس نے چوری وہ آپ کے کسی رشتے دار کا نام ڈال دیتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے اب بس کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا ولی پہنچا ہوا ہے اس کو بہت سارے غیب کا علم ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ کو دکھلاتے ہیں ذرا دیکھے میرے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے جبکہ تقدیر کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہ زمین پر بیٹھ کر کے انسان دے بھی جو لوگوں کے ہاتھ دے کر کے قسمت بتاتا ہے تقدیر یہ بھی تاغوت ہے اور یہ ایسا تاغوت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے تو تاغوت سمجھیں پانچ تاغوت بہت بڑے بڑے ہیں ان میں سے چار تاغوت کا تو آپ نے سن ابلیس اور لوگ جس کی عبادت کریں نمبر دو جس کی عبادت کریں وہ بڑا خوش ہو وہ بھی تھا دوسرا تابو تیسرا تاغور جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے دعوت دے وہ بھی تابو نمبر چار جو علم غیب کا دعویٰ کرے آپ کے گھر میں شوری ہو گئی آپ کو بتائے اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ پر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے کس نے نقصان پہنچایا پتہ نہیں آپ جائیں گی جائیں گے کسی عراقی کے پاس کسی عامل کے پاس کوئی بابا کے پاس تو آپ کا ہاتھ پکڑے گا آپ کا کپڑا مگائے گا آپ کی فوٹو مگائے گا سب کچھ دیکھنے کے بعد کہے گا فنا نے آپ کے گھر میں چوری کی ہے اس کو نہیں پتا کس نے چوری کی ہے لیکن اپنے آپ کو غیب کا علم سمجھتا ہے میرے پاس ایسا علم ہے میں بتا سکتا ہوں یہ دچال ہے اور یہ تاوت ہے نمبر پانچ ومر ہاکہ مد ریما امزرما جو اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب اور نبی کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یعنی پانچواں تاوت وہ ہے کہ اللہ تعالی نے سارے مسائل حل کرے اللہ نے فرمایا ایسا ہے ایسا ہے سارے قانون اللہ اس کے رسول نے پاس کر دیا ہے لیکن ایک انسان قانون کا مالک ایک انسان فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کا قانون نہیں چلے گا اللہ اس کے رسول کی شریعت اللہ اس کے رسول بنائے ہوئے قانون کی تحقیر کرتا ہے تولیل کرتا ہے اس کو غلط کہتا ہے اس کو حکانت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے جو قانون بنایا میرا جو حکم ہے اس پر عمل ہوگا اللہ اس کے رسول کے اسلام و شریعت کتاب و سنت کے احکام اور قوانین کو غلط قرار دے کے پھکرا دیتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے قانون سے اچھا قانون اپنا بناتا ہے اب اپنا قانون سمجھتا ہے یا کسی اپنے بڑے کا نہیں اللہ اس کے رسول کے قانون ختم ہمارا قانون چلے گا اور یہ فرہ کا قانون بہت اچھا ہے جو انسان اسلامی قوانین اللہ اس کے رسول کے احکام پر احکام کو غلط سمجھ کر کے ناقابل قبول سمجھ کر کے رد کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ اس کے رسول قانون بہت پرانا ہو گیا آج اس ترقی یافتہ دور میں یہ قانون نہیں کر سکتا ہم جو قانون بنائیں گے اس پر چلنا ہے تو یہ انسان جس نے اسلام کو کتاب قرآن حدیث کو شریعت اسلامیہ ٹوکرا کر کے سارے احکام جو اللہ نے نازل کیے ان کو ختم کر کے حقیر و ضلیل کر, کر کے اپنا قانون چلانا چاہتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کو سپنا چاہتا ہے یہ بھی اصل میں ایک ایسا انسان ہے جو تابوت ہے تابوت ہے کیوں اللہ اس کے رسول کے قانون سے اپنے قانون کو اچھا سمجھتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام سے اپنے حکم کو بہتر زیادہ فائدہ مند سمجھتا ہے اگر کسی انسان نے اس کے بھٹکاوے میں آ کر کے اللہ اس کے رسول کے قانون کو ٹھکرا دینا اور یہ کہہ دینا اللہ اس کے قانون سے تو اچھا قانون یہ ہے یہ تابوت کی عبادت ہے پانچ قسم کے تاغوت ہیں ان پانچ قسم کے تاغوت بڑے بڑے تابوت ہیں ان سے بچنا ہر انسان کا ضروری ہے بغیر ان سے بچے ہوئے مومن کا ایمان برقرار نہیں رہتا ہر اعتبار سے ہم تاغوت سے بچیں اور اپنے آپ کو تابوت سے بچائیں جبھی انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ نے سنا تاغت کے بارے میں اس کی دلیل کیا ہے بہت سارے دلائل ہیں ایک دلیل شیخ الاسلام نے سورة البکرہ کی آیت پیش کی لا اقراح فی الدین والدلیل قولہ تعالیٰ لا اقراح فی الدین قد تبین الرشت من الغیم فمن یکفر بالطاغوت ویقمن باللہ فقد استمسک بالعروت الافقان اللہ تعالیٰ نے جو قانون نادل کیا ہے اس سے بہتر قانون کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اگر اللہ اس کے رسول کے قانون کو ٹھکرا کر کے اپنا قانون زیادہ بہتر سمجھتا ہے کوئی اور دعویٰ کرتا ہے میرے قانون اچھے ہیں اور لوگوں کو دعویٰ دیتا تو یہی تاغت ہے اس کا انکار ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ نفرم اللہ اقرا فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے زبدستی تم کو کلمہ پڑھایا جائے روش تمہیں نہ لگئی حق واضح ہو گیا اور گمراہی واضح ہو گئی اللہ نے دونوں چیزیں بیان کی حق کیا ہے بہتر کیا ہے باتی کیا ہے جائے و ناجائز کون بندوں کے لیے کیا قانون بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا فمیک فربت پاگور اب جس نے تابوت کا انکار کر دیا وہی امی ملہ اور ایمان اللہ پر ایمان لایا اللہ تعالی کی کتاب اللہ کے نبی اللہ کی احکام اللہ کی شریعت محسوس کے لایا ہوا قانون جس کو بسند آیا جو اس نے ایمان رکھا تصدیق کی اور اس کو قبول کیا فقت استم فقبر ارغل اس کا وہ پکا سچا مومن ہے اور اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ رکھا ہے جو کڑا اس سے جنت تک لے جائے گا اور جب تک وہ کڑا پکڑے رہے گا وہ انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا یہی مطلب ہے لہ اللہ محمد الرسول اللہ لہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو تابوت کی عبادت سے بچائے اور پکا سچا اللہ ہم سب کو مومن بنائے أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذب معتوب إليه